ان محمد رسول اتنی آتنی قرآن حکیم کا پہلا پارا اور دوسرے پارے کا پاؤ حصہ سماج فرمایا پہلے سورہ فاتحہ پڑھی گی سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے سور محل میں ارشاد فرمایا ہے قرأت القرآن من کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ بلّہ من شعیطان رجیم پڑھ لیا کرو یعنی شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعمیل میں اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم پہلے کیوں ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں کیوں ہے وجہ یہ ہے کہ دفع مزرت جلب منفات پر مقدم ہوا کرتا ہے نہیں سمجھے دفع مزرت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف کا دور کرنا اور جلب منفات کا مطلب ہوتا ہے نفع کا حاصل کرنا تو پہلے ذرا رساں چیزوں کو دور کرنے کی اپنے سے اللہ تبارک و تعالی کے حضور درخواست کرو اور اس کے بعد جو نفع طلب کرنا ہے وہ کرو اور عام طور پر دنیاوی کاروبار میں ہم یہی دیکھتے ہیں مثلاً جب کھیت میں بیج ڈالنا ہوتا ہے تو پہلے ہم کھیت کو و خاشات سے پاک کرتے ہیں یہ دفع مذرت اس کے بعد بیج ڈالتے ہیں فصل کی امید میں یہ ہے جلب منفاط تو دنیاوی اعتبار سے بھی دفع مذرت مقدم ہے جلب منفاط پر غور کیا کرتا تھا میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رضیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو پناہ چاہ لیا کرو وجہ کیا ہے تو یہ جان لیجئے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ ایسے سے دام فریب بچھاتا ہے کہ اگر انسان کو اس دام فریب کا علم نہ ہو تو اس میں پھنس جائے اور قرآن حکیم ان تمام فریب کاریوں کا پردہ چاک کر دیتا ہے جن جن تدبیروں کے ذریعے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے ان تمام تدبیروں ہیلوں اور فریب کاریوں کو قرآن حکیم میں بیان کر دیا گیا اب کوئی آدمی قرآن حکیم کو سمجھ کر اگر پڑھ لے تو اسے شیطان کے سارے فریب سارے ہیلے گمراہ کرنے کی ساری تدبیروں کا علم ہو جائے گا اسی وجہ سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو قرآن ہی سے دور کر دو بڑے بدنسیب ہے وہ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ قرآن سب کی سمجھ میں نہیں آتا قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے در حقیقت یہ جراثیم ان کے ذہن میں شیطان نے ڈالے ہیں مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن حکیم سے دور کر دیا جائے اب جب وہ قرآن کریم پڑھیں گے نہیں تو شیطان کے بچھائے ہوئے جالوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں اس مقام پر مجھے حضرت حضیف ابن امان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الامارہ میں لائے ہیں یاد آ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا اس ڈر سے کہیں کہ میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ خیر کیا ہے وہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کی شر کیا ہے جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ کی توحید کیا ہے وہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کی شرک کیا ہے جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ سنت کیا ہے وہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ کی بدات کیا ہے اگر بداعت کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو آپ بداعتوں میں ملوث ہو جائیں گے گرفتار ہو جائیں گے شرک کے بارے میں علم نہیں ہوگا شرک میں گرفتار ہو جائیں گے تو شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ انسان کو قرآن سے دور کر دے تاکہ اس کے بچھائے ہوئے جالوں سے لوگوں کو واقفیت نہ ہو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ جب تم قرآن حکیم پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو تاکہ تمہیں وہ قرآن کریم سے دور نہ کر دے قرآن حکیم سے تم کو ہٹا نہ دے اس سے تم کو بیزار نہ کر دے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کوئی بھی عمر زیبال, کوئی بھی زیبال بھی اہم کام کرنے لگے اور وہ بسم اللہ سے اس کام کو نہ شروع کرے وہ کام ابتر رہتا ہے اور دم بریدا رہتا ہے نہ تمام رہتا ہے اور قرآن حکیم پڑھنے سے بڑا امرضی زیبال اور کیا ہو سکتا ہے لہذا اس کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعاوض اور بسم اللہ اعزب باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاوض اور بسم اللہ دونوں پران حکیم کی قیرات کے وقت پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے اس میں دو گروہ ہے فوکہ پہ بعض لوگوں نے کہا کہ واجب ہے پڑھنا بعض لوگوں نے کہا مستحب ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس کے وجوب کی طرف گئے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کے شروع میں زور سے بھی کبھی پڑھ لیا جائے اور کبھی دھیرے پڑھ لیا جائے اس لیے کہ دونوں روایتیں اس تعلق سے آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالی کا جو نام ہے اللہ اس کے ساتھ اس کی دو صفتیں آئی ہیں رحمان اور رحیم جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں تیرے نام سے اور تیری ان دو سفتوں کے حوالے سے رحمان اور رحیم رحمان در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی سب سے عظیم صفت ہے سب سے عام صفت تو صفت ربوبیت ہے لیکن سب سے اعلی درجے کی صفت صفت رحمان جب بندہ رحمان رحیم بولتا ہے گویا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے علم میں کمال عطا کر اور جب رحیم بولتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ مجھے عمل میں کمال عطا کر اس لیے کہ اگر آدمی کو علم میں کمال نہ ہو تو ٹھیک طریقے سے اس کام کو نہیں کر سکتا اور کوئی عمل کرے اور کامل طریقے سے نہ کرے تو اس کام کے جو بہتر نتائج ہوتے ہیں وہ نتائج وہ حاصل نہیں کر سکتا مثلا کوئی لڑکا علم طب پڑھتا ہے ڈاکٹری پڑھتا ہے اگر اچھی طریقے سے وہ علم نہ پڑھے گہرائی سے ڈاکٹری کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرے اس علم میں کمال نہ حاصل کرے تو اچھا ڈاکٹر بن پائے گا سوال ہی نہیں مریش کمال ڈالے گا وہ تو علم ناقص یہ خود اس کے حق میں بھی مضر ہے اور دوسرے لوگوں کے حق میں بھی مضر ہے اور عمل اگر کامل نہ کرے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپریشن کر کے قینچی اسی کے اندر ڈال کر کے ٹانکے لگا دے لگیشن کر دیتے تو جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہتا ہے اے اللہ میں تیرے ان دو ناموں کے حوالے سے دو چیزیں مانگتا ہوں ایک تو کمال علم اور دوسرے کمال عمل علم دے تو کامل دے اور عمل دے تو کامل دے سورہ فاتحہ کے اندر ساتھ آئےتے ہیں تو آپ کو معلوم اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں کتنی باتیں کہی گئیں اس میں دس باتیں کہی گئیں پانچ کا تعلق اللہ سے ہے اور پانچ کا تعلق بندوں سے ہے کا تعلق اللہ سے جو الحمدللہ سے ظاہر ہے الوحیت کا تعلق کی معبود وہی ہے الوحیت کا تعلق اللہ سے. ربوبیت کا تعلق اللہ ربد العالم رحمانیت کا تعلق اللہ سے رحیمیت کا تعلق اللہ سے مالکیت کا تعلق اللہ سے یہ پانچ اللہ کے لیے پانچ چیزیں بندوں کے لیے کون سی ہیں بولے عبادت بندہ کرے اللہ کے لیے مدد مانگے کا کنستعین عنت عبادت بندوں سے متعلق مدد مانگنا یہ بندے سے متعلق احدین سراط المستقیم طلب ہدایت یہ بندوں سے متعلق اور اس ہدایت کے راستے پر استقامت طلب کرنا طلب استقامت یہ بھی بندے کی ذمہ ہے بندے سے متعلق اور سراط انعمت البین طلب نعمت یہ بھی بندے سے متعلق ہے تو اس میں دس باتیں کہی گئی ہیں پانچ کا تعلق اللہ سے اور پانچ کا تعلق بندے سے علامہ قرتبی نے سورہ فاتحہ کے بارہ نام بتائے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم و شان سورا ہے اس کے بارہ نام بتائیں سورہ صلات کا نام جو مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر موجود ہے اس سے نقطہ یہ نکلا کہ جب سورہ فاتحہ کا نام صلات رکھ دیا گیا ہے نماز رکھ دیا گیا ہے تو اگر کوئی امام اس کو نہ پڑھے تو امام کی نماز نہیں ہوتی مختی نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی گویا نماز میں امام کو بھی سورہ واطیہ پڑھنا لازم ہے اور مختدی کو بھی سورہ واطیہ پڑھنا لازم ہے اس لیے کہ اس کا نام سورہ صلات ہے نماز کی سورہ اس کا نام ہی نماز رکھ دیا گیا ہے یعنی اس کے بغیر نہ تو امام کی نماز ہوتی ہے نہ مقتدی کی نماز ہوتی ہے دونوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے اس لیے اس کا نام ہی سورہ سولہ دوسرا نام ہے حمد تیسرا نام ہے فاتحت الکتاب کتاب کا دی چا ایک نام ہے ام کتاب ایک نام ہے ام القرآن ایک نام ہے القرآن العظیم جیسا کہ سور میں ہے ولقدینہ کا سب المسلم القرآن العظیم تو ایک نام ہے قرآن عظیم ایک نام ہے شفا ایک نام ہے سبع مسانی ایک نام ہے اساس کی پورے قرآن کی بنیاد ہے وہ اور ایک نام ہے رقیہ ایک کا نام ہے وافیہ کا نام ہے کافیہ یہ بارہ نام علامہ قرطبی نے گنا ہے اس سورہ کریمہ کا ایک نام رقیہ ہے رقیہ مینس منتر منتر اس نام کا ایک پس منظر ہے اس سورہ کریمہ کے نام کا ایک پس بیک گراؤنڈ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف ملا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہو کچھ صحاب کرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے شام ہو گئی بھوکے تھے قریب ہی ایک گاؤں تھا گاؤں میں جا کر کے انہوں نے کچھ کھانا حاصل کرنا چاہا ضیافت طلب کی ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا یہ لوگ واپس اپنے خیموں میں آ گئے اور بھوکے ہی سونے کا ارادہ کر لیا اتفاق سے گاؤں کے چودھری کو سردار کو کسی زہریلے جانور نے بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ تم لوگوں میں سے اگر کسی کو زہریلے جانور کا منتر آتا ہے تو چلو وہی پڑھ کر کے وہ زہر اتار دو ہمارے چودھری کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا حضرت ابو سعید خدری کے ساتھ صاحب کرام ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورے فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا زہر اتر گیا لیکن پہلے یہ طے ہو گیا تھا کہ تم لوگوں نے چونکہ ہمیں مہمان نہیں بنایا لہذا کچھ دینا پڑے گا تو کچھ بکریاں انہوں نے دینے کے لیے کہا وہ بکریاں جب لے کر کے آئے تو صاحب کرام کے دلوں میں شکوک پیدا ہوئے کہ قرآن پڑھنے کے بدلے اجرت جو ہم نے لی ہے یہ اجرت صحیح ہے یا نہیں ہے ابھی استعمال مت کرو دیکھ رہے ہیں آپ احتیاط کتنا تھا صاحب کرام کے درمیان حلال اور حرام کے بارے میں کہ کوئی بھی لکما حلق کے نیچے نہیں اتارتے تھے جب تک کہ کنفرمڈ نہ ہو جائے کہ یہ لکما ہے بکریاں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا تو اللہ کے رسول مسکرائے حدیث میں ہے مسکرائے اور کہا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا ابو سعید کہ سورہ فاتحہ منتر ہے رقیہ ہے اور دوسرے وہ جو بکریاں تم لائے ہو اس میں میرا حصہ بھی نکالو اس کے بعد آپ نے فرمایا انقماخ تم آئے اجرن کتاب اللہ رب البخاری کہ سب سے زیادہ اجرت لیے جانے کا مستحق کہ جس پر سب سے زیادہ اجرت لی جائے وہ قرآن حکیم ہے سب سے زیادہ اجرت لیے جانے کا حقدار ح اس وجہ سے اس کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے اور رقیہ کہ جانے کا یہ پس منظر ہے وافیہ کیوں کہا جاتا ہے وافیہ کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنے والی سفیان ابن اوئینا نے کہا کہ سورہ فاتحہ اگر پڑھ لیا جائے فاتحہ اگر پڑھ لیا جائے اس میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ آپ کسی بھی سوریہ کریمہ سے دو آیت پڑھ لیں تین آیت پڑھ لیں پڑھ سکتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ اگر آپ کو پڑھنی ہے نماز میں تو پوری پڑھ لی ہے سوریہ فاتحہ کی تقسیم نہیں ہوتی اس وجہ سے اس کو وافیہ کہا گیا اور کسی بھی سورہ کی دو آئےت ایک آئے تین آئےت پڑھ سکتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کا نام وافیہ ہے اس کی تقسیم نہیں ہوتی آدھی ہی آپ پڑھ لیں نہیں چلنے والا پوری پڑھنی ہے آپ کو اس وجہ سے ان کو وافیہ کہتے ہیں. اس کا ایک نام کافیا ہے کافیا اس وجہ سے ہے کہ دوسری سورتیں اس کا بدلا نہیں ہو سکتی اور یہ دوسری صورتوں کے لیے کفایت کرتی ہے وجہ سے اس کا نام کافی ہے اور سور شفات اس کو کیوں کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی شفا ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی شفا ہے اس لیے کہ جن کے اوپر حضرت ابو سعید قدری نے سورج فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا وہ غیر مسلم تھے پتا یہ چلا کہ یہ شفا ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے اوپر بھی دم کیا جا سکتا ہے اور اگر غیر مسلم کس طریقے کی تکلیف میں مبتلا ہو تو جا کر کے دعا کر دینا چاہیے اس کا شان نزول کیا ہے یہ بڑی عجیب و غریب سور کریمہ ہے اس کے شان نزول کے تعلق سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لائے بڑی تاری بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں آسمان میں ایک زوردار آواز ہوئی سب ڈر گئے تو حضرت اسلام جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کہ جانتے ہیں آسمان پر یہ آواز جو ہوئی ہے وہ کیسی ہے آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے دھماکے کے ساتھ اس سے پہلے یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا گیا یہ دروازہ اب تک بند تھا اب یہ کھلا ہے اس کے کھلنے کی آواز یہاں تک آئی ہے اور اس سے ایک فرشتہ آ رہا ہے تھوڑی ہی دیر میں وہ فرشتہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا سلام کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں ایک تو سورے فاتحہ پوری کی پوری اور دوسرے سور بقرہ کی آخری آیات کے ان دونوں نوروں میں سے کسی کے ذریعے اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ضرور پوری کرے گا یہ اس کا شان کی حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرا فرشتہ لے کر کے وہ دونوں نور آ رہا ہے ام قرآن کیوں کہا گیا ہے علامہ ابوال کلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سورہ فاتحہ کی شرح میں بڑی عجیب و غریب بات لکھی انہوں نے کہا کہ کسی بھی شریعت کا دار و مدار چار چیزیں ہوا کرتی ہیں ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کا صحیح صحیح تصور قوموں میں جو عقیدے کے اعتبار سے بگاڑ آیا ہے یہ بگاڑ جانتے ہیں کس وجہ سے آیا اس کا سبب کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا صحیح طریقے سے تصور ان کے پاس نہیں تھا تو اللہ کی ذات و صفات کا صحیح صحیح تصور ٹھیک ٹھیک تصور یہ پہلی چیز دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون مجازات کا اعتقاد یعنی قانون مجازات کا اعتقاد کیا مطلب یعنی جیسے دنیا میں ہر شے کا ایک اثر ہوتا ہے دودھ کا ایک اثر ہوتا نہیں طاقت ہوتی ہے شہد کا ایک اثر ہوتا ہے سنکھیا کا زہر کا ایک اثر ہوتا رہا آدمی مر جاتا ہے دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی اثر ہو اسی طریقے سے آدمی کے ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے اچھا عمل کرے گا تو اس کا اچھا اثر اور برا عمل کرے گا تو برا اثر اس کے کچھ نیکو بد دنیا میں بھی دکھا دیے جاتے ہیں اور پورا پورا بدلہ ان آثار نیکو بد کا قیامت کے دن دیا جائے گا تو یہ ہے قانون مجازات کا اعتقاد کہ اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا برا کرو گے تو برا بدلہ خدا کی ذات اور صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور اللہ کے قانون مجازات کا اعتقاد اور تیسرے مات کا یقین کہ موت کی سرحت پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے جیسے اقبال نے کہا نہیں موت کو سمجھا ہے کافی اختتام زندگی Hey, یہ شام زندگی صبح دوا میں زندگی موت پر موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ یہاں آرسی زندگی کی شام ہوتی ہے اور وہیں سے ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس کی شروعات ہوتی اور جو کچھ اس دنیا میں اس نے کیا ہے مرنے کے بعد اس کا بدلہ اسے ملنے والا ہے آپ کو سن کر یہ عجیب لگے گا کہ یہ دنیا بالکل امتحان ہال کی طرح ہے اب آپ بتائیے کہ امتحان ہال میں بچے جب پہنچ جاتے ہیں دروازے بند کر دیے جاتے مخصوص پیپرز ہوتے ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں کچھ مخصوص سوالات ہوتے ہیں انہی کو حل کرنا ہوتا ہے بتاؤ وہیں پر ریزلٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پرچے جمع کر لیے جاتے ہیں بچے جب ایگزام ہال سے نکلتے ہیں اس کے بعد ایگزام ہال کے باہر رزلٹ کا نتیجہ سنایا جاتا ہے ریزلٹ سنایا جاتا ہے نتیجہ ظاہر کیا جاتا ہے ایگزام ہال کے اندر نتیجہ نہیں سنایا جاتا ایگزام ہال کے اندر سوالات و جوابات کے پرچے لے لیے جاتے ہیں ایگزام ہال کے باہر نتیجہ سنایا جاتا ہے ایسے ہی دنیا ایگزام ہال ہے یہاں کچھ مخصوص سوالات دیے گئے ہیں ہمیں حل کرنے کے لیے مرنے کے بعد اس دنیا سے دوسری جگہ جب ہم منتقل ہوں گے دوسرے عالم میں منتقل ہوں گے وہاں نتیجہ سنایا جائے گا یہ تو عقل بھی بولتی ہے کہ ایگزام ہال کے اندر نتیجہ نہیں سنایا جاتا ایگزام ہال کے باہر جو دنیا ہے اس کے اندر نتیجہ سنایا جاتا ہے تو یہ دنیا ایگزام ہال کی طرح یہاں نتیجہ نہیں سنایا جاتا مرنے کے بعد جو اصل زندگی ہے اصل عالم ہے وہاں نتیجہ سنایا خدا کی ذات تو صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور اللہ کے قانون مجازات کا اعتقاد معاد کا یقین مرنے کے بعد زندگی ہے اور یہاں جو کچھ آدمی نے اچھا برا کیا ہے اس کا نتیجہ اس عالم کے اندر اسے سنایا جائے گا چوتھی چیز فلاح دارین راہ اور اس کی پہچان ہاں کیا پہلے پہچانوں کی راستہ کون سا بعض لوگ کہتے ہیں جس بھی راستے سے جاؤ پہنچو گے وہی نہ راستہ ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے کہتے ہیں اس راستے سے جاؤ تب بھی وہی پہنچو گے اس راستے سے جاؤ تب بھی وہی پہنچو گے اس راستے سے جاؤ تب بھی وہی پہنچو گے نہیں دونوں گھروں دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کی راہ کیا ہے فلاح ہے دائرین کی راہ کون سی ہے نام بتاؤ اور اس کی پہچان کیا ہے ایک تو راہ کا نام بتاؤ وہ راہ کون سی ہے بتایا گیا سرات مستقیم نام ہے سراط المستقیم یہ نام اس راستے کا اور منزل کیا ہے رضوان ہی اللہ تبارک و تعالی کی خوشی ہوگی اچھا یہ بتاؤ آدمی کامیاب قیامت میں کون ہوگا کون کامیاب ہوگا ارے جسے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مل جائے اللہ فرما دے ہیں میرے بندے میں تج سے راضی ہو گیا جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی وہ بندہ ہو گئی تو فلاح دار ان کی راہ کا نام کیا ہے سرات المستفی شناخت کیا ہے اس اس کی؟ کیسے پہچان ہے یہی سراط مستفی بتایا گیا سراۃ النبینہ نام علیہم ان لوگوں کا راستہ کہ جو لوگ اس راستے پر چل کے تیرے انعام کے اعزاز کے اکرام کے فلاح کے کامیابی کے فوز عظیم کے مستحق بنے اس راستے پر چلنے والے کون ہیں انبیاء ہیں اللہ نے فرمایا الائیکہ نام اللہ علیہ مین و صدیقین و شہداً وہ کا الا رفیق علامہ ابن قیم کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تہذیب مدار جسال لیکن شرحیہ کا نابدوئیہ کا نستائی اس میں ایک سوال انہوں نے قائم کیا ہے ناجیب سوال ہے کہتے ہیں کہ اہدن السراط المستقیم راستے کا نام بتا دیا گیا تھا کافی ہے کی کیا ضرورت تھی یہی راستہ جس پر انبیاء جا رہے ہیں شہدہ جا رہے ہیں صدیقین جا رہے ہیں صلاحہ جا رہے ہیں یہ کہنے کی کیا ضرورتھی راستے کا نام معلوم ہو گیا تو کافی ہے شناخت کی کیا ضرورت تھی آئیڈینٹیفکیشن کی کیا ضرورت تھی کہ یہ راستہ ہے جس پر امبیا جا رہے ہیں صدیقین اور شہدہ اور صالحین جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ غور کرو کہ آپ کسی راستے پر چل رہے ہوں اور آپ کو ایسا لگے تھوڑی دور چلنے کے بعد ارے میں تو تنہا ہوں اس راستے پر اب بتائیے سب سے پہلے آپ کے دل میں گھبراہٹ شروع ہوگی خر میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ راستہ تو بالکل پرخطر ہے اور اس راستے پر میں تنہا ہوں تو پہلے دل میں خوف پیدا ہوگا اور دل میں جب خوف پیدا ہوگا تو قدم سست پڑ جائیں گے نہیں اس کی مثال حضرت نے یہ دی ہے کہ فرض کرو ایک راستے پر ایک ہرن دوڑتا جا رہا ہے بہت تیز رفتار جانور ہے چیتا ہی اسے پکڑ سکتا ہے اور وہ بھی ایک خاص رفتار اختیار کرنے کے بعد بہت تیز رفتار جانور ایک راستے پر جا رہا ہے لیکن اگر اسے معلوم ہو جائے احساس ہو جائے کہ میرے پیچھے چیتا ہے تو جانتے ہیں اس کی رفتار میں تھوڑی کمی آ جائے گی کیسے؟ دیکھے کتنی دور ہے بھی کتنی دور ہے ابھی پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھے گا اتنا وقت لگ جائے گا اسے آگے بڑھنے میں تاخیر کے لیے جتنا پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا ایک تو وہ گھبراہٹ میں مبتلا رہے گا اور دوسرے گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے گا تو اس کی رفتار میں تو فطری طور پر نیچرلی سستی آنے ہی والے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کسی راستے پر چل رہا اور اسے احساس ہو جائے کہ میں ہوں تو اس کی رفتار سست پڑ جائے گی لیکن اگر اسے پتہ چلے ہرن کو کہ آگے ہرنوں کا گول جا رہا ہے وہ بہت تیز رفتاری سے دوڑے گا اس ذرا مستقیم کے سالک کو بھی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آگے کچھ لوگ جا رہے ہیں دیکھو ایک تو اس کا ڈر ختم ہو جائے گا کہ میں اس راستے پر تنہا نہیں ہوں بہت سارے لوگ آگے جا رہے ہیں اور دوسرے اس کی رفتار میں تیزی آ جائے گی کہ آگے بڑھ کر کے تیز رفتار ہو کر کے تیز رفتاری سے میں کا ساتھ پکڑ لوں اس وجہ سے آئیڈینٹیفکیشن کی ضرورت پڑی شناخت کی ضرورت پڑی کہ راستے کا نام کافی نہیں ہے بلکہ پتا لگاؤ کہ راستہ کون سا ہے نام کافی نہیں ہے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد الحمد للہ میں لفظ رب استعمال کیا رب کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے انشا حالا <سؤال> ہالن فہالن حد تمام کسی شے کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے ہوئے درجے کمال تک پہنچا دینا اس میں تناسخ اور پنر جنم کا رد ہے لوگ کہتے ہیں کہ آدمی مر جاتا تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے یا اللہ فرما رہا ہے کہ چیز آگے کی طرف جا رہی ہے اور رب وہی ہے جو چیز کو آگے کی طرف لے جا رہا ہے چیز پیچھے کی طرف نہیں آ رہی ہے تو لفظ رب کے اندر پنر جنم کا رد ہے پنرجنم کیا قیدے کر رہے یہ سور فاتح کا اوپر کچھ گفتگو تھی آگے سور بکرا سب سے پہلے یہ کہا گیا زہلی کل کتاب الرفی علی اسلامی کے بعد حروف مقطعات پر ہم آگے بحث کریں گے زیلکل کتاب العر وفی اس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے ترجمہ کیا کرتے ہم لوگ شک شک نہیں شک سے جو بالکل ادنا درجے کی چیز ہوتی ہے دل کے اندر اس کو ریب کہا جاتا ہے اس کتاب کے اندر وہ ادنا کھٹک بھی نہیں شک کی بات تو دور کی ہے اتنا کھٹک بھی نہیں اب آپ سوال یہ کریں گے کہ جب اس کے اندر شک نہیں ہے کھٹک نہیں ہے تو لوگوں کو شک کیسے ہوا کفار نے مانا کیوں نہیں انہیں شک کیسے ہوا اس کا جواب یہ ہے لہم ای ان کی بصیرت کے اندر ہونے کی وجہ سے جیسے, جیسے, جیسے شاہر نے کہا ہے شادی نے کہا ہے بروز شب پرچشم چشمے آپ تاپ راچے گنا اگر چمگا کو دن کے اندر دکھائی نہ دے تو اس میں بےچارے سورج کا کیا قصور ہے تو قرآن میں شک نہیں ہے اگر کسی کی بصیرت ہی اندھی ہو جائے اور اسے شک نظر آنے لگے تو یہ قرآن کی غلطی ہے کہ اس کے بصیرت کے اندھے ہونے کا قصور ہے جیسے عربی شاعر کہتا ہے لم یل لل مر اے فلا گروتاب و صبح مسترو کہتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی آخ ہی صحیح نہ ہو, ہو فلا گروا تو تاجو کی بات نہیں ائیں شک کرے وہ صبح مسترو جبکہ آفتاب نکلا ہوا ہو آفتاب روشن ہو پھر بھی اس کو شک ہو تو کیا کہا جائے گا اس کو یہی نا اس آنکھ خراب ہے ایسے ہی دل کی آنکھیں جب خراب ہو جائیں تب آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ خرابی ہے کے اندر یہ خرابی ہے جو لوگ قرآن کے اوپر اعتراض کریں تو یہ سمجھو کہ قرآن کے اوپر اعتراض نہیں ہو رہا قرآن تو تمام شکوک کو شبہات اور تمام اعتراضات سے بالا تر ہے یہ کہا جائے گا کہ آدمی کی دل کی جو آنکھ ہے وہ اندھی ہو چکی ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں اس کے بعد کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے سوال یہ ہے کہ ایک جگہ کہا گیا خدل لناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہاں صرف متقین کے لیے ہدایت کی بات کہی گئی ہاں پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے لیکن یہ بولو کہ کسی آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہو اور رٹے پانی پانی پانی واٹر واٹر واٹر پیاس بجھ جائے گی پیاس بجھتی اس کی پیاس ہے اس کو اور صرف رٹ رہا ہے پانی پانی پانی پیاس بجے گی پیاس بجھنے کے لیے ضروری کہ پانی پیے ایسے ہی اللہ تعالی نے ایک جذبہ رکھا ہے انسان کے دل میں تقوی کا جیسے کہا ہم فجور ہاں انسان کے دل میں ہم نے فجور کو بھی الہام کر دیا ہے اور تقوی کا بھی الہام کر دیا اب آدمی اپنی نصیبی سے تقویٰ کے اس جذبے کو جو بھلائی اور برائی کی پہچان کرتا ہے شناخت کرتا ہے وہ جذبہ ہی اگر مشق ہو جائے تو پھر آدمی طالب ہدایت نہیں رہتا اور ہدایت اسی کو ملنے والی ہے جو طالب ہدایت ہو یہاں بتایا گیا کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کی طلب میں لگا ہوا ہو ہدایت طلب میں جو نہ لگا ہوا ہو جو طالب ہدایت نہ ہو اسے ہدایت نہیں دی جاتی اور اس کے بعد تقریباً سات صفت بیان کی گئی ہیں ایک تو متقین کون ہے اللہ دین یومن جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں انبیاء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں صدیقین بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں شوہدا بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں اولیاء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب نہیں جانتے اس لیے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا ثابت یہ ہوا کہ انبیاء غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں. بلکہ مومن بالغیب ہوتے ہیں وہ اولیاء غیب کا علم نہیں رکھتے مومن بل ہوتے ہیں شوہدا غیب پر ایمان رکھتے ہیں مومن بالغیب ہوتے ہیں عالم الغیب نہیں ہوتے تو متقین جو ہوتے ہیں نا وہ سب کے سب غیب پر ایمان رکھتے ہیں ایمان کسے بولتے ہیں ایمان کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ جو کچھ لائے آپ پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا یہ ایمان اچھی طرح یاد رکھو ایمان کسے کہتے ہیں لغ بھی کسی کی بات کو کسی پر اعتماد اور بھروسہ کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا یہ ہے ایمان تو لوگ بھی مانا اشتلاحی شرح میں رسول کی بات کو رسول پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا یہی ایمان اس کو ایمان بولتے ہیں. علم کسے بولتے ہیں علم کہتے ہیں جان لینے کو اور معرفت کہتے ہیں مان لینے کو ایمان علم اور معرفت یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں ایمان الگ ہے, ایمان الگ ہے. علم الگ ہے معرفت الگ ہے کافروں کو علم تھا دلائل نبوت دیکھ کر کے موجزات دیکھ کر کے اللہ کا نبی ہے علم تھا مانا انہوں نے نہیں مانا دلائل نبوت دیکھتے تھے نا انگلی اٹھائی آپ نے تو چاند کے دو دکڑے ہو گئے بہت سارے دلائل انہوں نے دیکھے موجزات دیکھے کفار کو علم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے دلائل نبوت کو دیکھ کر کے علم تھا لیکن ایمان نہیں لائے تو ایمان الگ ہے علم الگ ہے کفار کو علم تھا دلائل نبوت دیکھ کر کے کیے اللہ کا نبی ہے لیکن ایمان نہیں لائے اور مارے پت مارپت میں نے پہچان لے لبوت دیکھ کر کے کفار کو علم تھا کیا اللہ کا نبی ہے اچھا یہود کو مارفت تھی کی اللہ کا نبی ہے تورات میں پڑھ کر کے اس لیے کہ تورات میں پورا آپ کا حلیہ دیا گیا ہے اور اللہ نے فرمایا لدینا آتے ہی نہ ہو ملک ہو جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہود کو یہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں ایسی معرفت ہے ان کو میرے نبی کی جیسے کہ ان کو اپنے بچوں کی معرفت ہوتی ہے بیٹوں کی معرفت ہوتی ہے جیسے لاکھوں میں باپ پہچان لے گئے میرا بیٹا ہے معرفت کر لیتا ایسے ہی میرے نبی کے بارے میں ان کو معرفت ہے یہ لاکھوں میں پہچان لیتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر پورا ہولیا لکھا ہوا ہے میرے نبی کا تو دیکھو ان کو مارفت تھی لیکن پھر بھی ایمان نہیں رہے یہودیوں کو تورات کی وجہ سے معرفت تھی شناخت تھی اللہ کا نبی ہے لیکن ایمان نہیں رہے کفار دلائل نبوت دیکھ کر کے علم رکھتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے ایمان نہیں رہے اس کا مطلب ہے ایمان نام ہے کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا ایمان الگ ہے اور علم الگ ہے اور معرفت الگ ہے اور وہیں پر ایک لفظ ای کان جیسا کہ آگے میں بتاؤں گا وہ بالآرت ہم یو کسی چیز کا یقین ہو جائے ضروری نہیں کہ آدمی ایمان لے جیسے فرعون کو یقین تھا نہیں موسا علیہ السلام کی نبوت کا یقین تھا کہ نہیں اور قرآن میں ہے کہ وہ تہان بھی ان کے دلوں کو یقین تھا پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کیا اس کا مطلب یقین الگ ہے ایمان الگ ہے ایمان اور یقین دونوں کو نہ ملایا جائے ایمان الگ ہے یقین الگ ہے کسی چیز کا یقین ہو جائے ضروری نہیں کہ آدمی اس پر ایمان لے آئے ہوتا ہے ایسا پھر کو موسیٰ کے بارے میں یقین تھا یہ اللہ کا نبی ہے لیکن ایمان نہیں لایا تو ایمان الگ ہے ایکان الگ ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پہلے گمان غالب رہتا ہے پھر گمان غالب کے مختلف مرحلوں سے گزر کر آدمی یقین کے منزل میں داخل ہوتا ہے تو اللہ دین یوم نبی غائب غیب پر ایمان رکھتے وہ نماز قائم کرتے وہ ممار سکنا فکون ہم نے جو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے غور کیا آپ نے ایک قوم ہے ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ عکائس مدارے نجات ہے امال مدارے نجات نہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں یار دیکھیے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ بلغیر کہہ کر ایک سلاد اور اتائے زکا کا ذکر کیا گیا اس کا مطلب امال ایمان میں داخل ہے تو پہلی سی بات وہ غیر پر ایمان رکھتے ہیں دوسرے نماز ٹائم کرتے ہیں تیسرے زکات دیتے ہیں اچھا اور چوتھی انزل الیک جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو وہی خفی کے ذریعے حدیث جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں یعنی قرآن پر اور حدیث